مرد اپنی بیوی بی کے بیوی بی اپنے مرد سے کھلا لینا چاہے اور کورٹ حکم دے دے اور مرد اس پہ سگنیچر کر دے تو دخلا واقع ہو جائے گا وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کورٹ حقیقت میں کھلا نہیں دے سکتا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ طلاق کا اختیار اسی کے پاس ہے جس کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں اختیار ہے جس نے نکاح کیا ہے نکاح کو ختم بھی وہی شخص کر سکتا ہے کورٹ اس عورت کا شوہر نہیں ہوتا کہ خلا کا نوٹس اگر وہ جاری کر دے وہ خلا واقع ہو جائے گی ہاں خلا کا نوٹس جاری کرنے کے بعد اگر اس فیصلے کے اوپر وہ شخص جو اس عورت کا شوہر ہے اور وہ سگنیچر کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص نے اس خلا کو تسلیم کر لیا خلا کہتے ہیں مال کے عوض علیحدگی کرنا عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تجھے اتنے کے بدلے خلا کی آفر کرتی ہوں یعنی اتنا مال میں تجھے دوں گی تو خلا کر دے, دے مجھے اور اگر اس نے قبول کر لیا تو دونوں کے درمیان کھلا واقع ہو گیا اور عورت کے اوپر وہی لا مال لازم آئے گا جو اس نے ذکر کیا تھا اب بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مرد کو اطلاع بھی نہیں ہوتی یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کورٹ نوٹس جاری کرتا ہے مگر مرد جو ہے وہاں حاضر نہیں ہوتا کوئی دو تین حاضریوں کا جو ان کا معیار ہے اس کے بعد کورٹ فیصلہ دے دیتا ہے کہ فری کے حاضر نہیں ہوا لہٰذا خلا کا نوٹس جاری کر دیتا ہے اور اس کو خلا ہو گئی ایسی خلا واقع بھی نہیں ہوتی نہ ایسی عورت کے اوپر عدت لازم آتی ہے اور نہ ہی ایسی عورت کو جب تک طلاق یا خلا نہ ہو جائے دوسری جگہ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے مل تعالی عالم